قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعديات ضربا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقعا وسطنا به جمعا ان الانسان لرببه لقدود و انّال شہیم و انَََََََََََََََََََََب خیر اللہ شدید فلا علم سرما فلبور حسورن رب ذلّبر صدق اللہ ن العظیم و صدم نبی الکریم الرف الرحیم اللّہ من قلوب نا بلقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالی و تبارکہ فی شان حبیبہی مخبرن و آمرا ان اللہ و ملائکتہ جسلونا علی النبی یا ایو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم السلام سلاۃ السلام علیک اللہ واشحاب قیا محبوب رب العلّہ والسلام و السلام عليك يا رسول اللّہ ولا علی واشحاب قیا نبی رحمٰ تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدو القریم کی ذاتِ بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی اللہ جلّہ و کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خیراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبی الحتشام معزز مکرم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے سامنے صورت العادیات ہے اور یہ قرآن مجید کی مکی صورت ہے جو ایک رقو اور گیارہ آیات پر مشتمل ہے سورت کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے اور قسم بھی محبوب کریم کے غلاموں گھوڑوں کی اداؤں کی کی جا رہی ہے ولاد یا قسم ہے برک رفتار تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ چلتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے پھل مور اور جب وہی گھوڑے پتھریلی زمین پر دوڑ ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کوریاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو پتھروں سے شرارے نکلتے ہیں پھل مغیر صبح گھوڑوں کی اس ادا کا ذکر بھی کیا گیا کہ صبح کے وقت وہ گھوڑے لشکروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں فاصر نہ بے اور ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے گرد اڑتی ہے تو غبار چھا جاتا ہے فوسط نہ بے جم اور وہ لشکروں کے اندر گس کے حملہ آور ہو جاتے ہیں ان علی انسان علیہ رب لقنوت بے شک انسان اپنے رب کا نا ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے اور مفسرین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ صورت مکی ہے راہ حق میں دوڑنے والے یہاں گھوڑے مراد ہیں یا اس سے اونٹ مراد ہیں اس کے بارے میں فصرین کی دو آرا ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے تھے ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا یہ جو قرآن نے گھوڑوں کی قسم کی ہے تو اس سے کیا مراد ہے آدیات سے کیا مراد ہے تو فرمانے لگے کہ اس سے گھوڑے مراد ہیں جو راہ حق میں دوڑتے ہیں تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس سے اٹھا اور حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آ گیا وہ اس وقت آب زم زم کے چشمہ کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے مولا کائنات سے اس شخص نے آ کے پوچھا کہ یہ جو عادیات ہے اس سے کیا براد ہے تو آپ نے پوچھا کیا میرے سے پہلے بھی آپ نے کسی سے یہ سوال کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا ہے تو کہا انہوں نے کیا جواب دیا تو کہا انہوں نے کہا اس سے راہ حق میں دوڑنے والے گھوڑے براد ہیں تو کہا جاؤ انہیں میرے پاس بلا قلع تو حضرت عباس حضرت علی المرتضی کے پاس آئے کہا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس سے گھوڑے مراد ہیں یہ تو آیات نازل ہوئی ہیں مکے میں اور کفر اور اسلام کی پہلی ٹکر بدر میں ہوئی ہے تو بدر میں صرف دو گھوڑے تھے ایک حضرت زبیر کے پاس ایک حضرت مقداد کے پاس تو یہاں گھوڑے مراد نہیں ہو سکتے یہاں وہ اونٹ مراد ہے جو حاجیوں کے قافلے لے کر کے میدان کی طرف چلتے ہیں اس پر علماء نے یہ اشپال بھی ظاہر کیا کہ اگر اس سے اونٹ مراد ہیں تو اونٹ کے پاؤں سے چنگاریاں تو نہیں نکلتیں تو کہا کہ جب بوجھ لے کے اونٹ دوڑتے ہیں اس کا جواب دیا تو ان کے پاؤں تلے جب کنکر آ جائیں تو وہ کنکر اڑ کے اگر کسی چیز کو لگیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے لہٰذا یہاں اونٹ بھی مراد ہو سکتے ہیں لیکن جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں جو راہ حق میں دوڑتے ہیں سفر کرتے ہیں تو محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی اگر آپ کی توجہ ہو تو بات قسم کی چلی الجامہ الکام القرآن کے اندر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ نے پھر محبوب کی زندگی کی قسم کی بات قسم کی چلی تو اللہ نے محبوب کی جوانی کی قسم کی بات قسم کی چلی تو رب نے محبوب کے شہر کی قسم کی شہر کی گلیوں کی قسم کی محبوب کے روئے زیبا کی قسم کی زلفِ عمبری کی قسم کی اللہ نے محبوب کے زمانے کی قسم کی اور پھر اللہ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں ان شراروں کی بھی قسم کی صرف تیری ہی قسم نہیں تیرے غلاموں کی قسم ہی نہیں تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلنے والی چنگاریاں بھی اللہ کو اچھی لگتی ہیں پھر وہی گھوڑے جب راہ حق میں دوڑیں تو ان کے پاؤں سے جو گرد اٹھے تو اللہ اس گرد کی بھی قسم کرے اللہ اکبر پھر وہ گھوڑے جب میدان عمل میں اتریں اور لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ تو اس کی بھی قسم کی گئی تو ذرا غور کیجئے کہ جب گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی گئیں تو جو گھوڑوں کے اوپر سوار تھے پھر وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے چونکہ یہ جو گھوڑوں کی صفتے ہیں جو دوڑتے ہیں تو سینوں سے آواز نکلتی ہے اور پتھریلی زمین میں جاتے ہیں تو شرارے نکلتے ہیں ریتلی زمین میں جائیں تو گرد اڑتی ہے تو جب ان گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد کے ذرے بھی رب کو اچھے لگے تو جو گھوڑوں کی پشت بیٹھ کے نبی کے دین کے لیے جان لڑا رہے ہیں تو ان صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی رفت کا عالم کیا ہوگا اگر آنکھوں پر تعصب کی پٹی کوئی باندھ لے تو اسے کچھ نظر نہ آئے تو یہ ایک الگ بات ہے ورنہ یہاں نسبت کی عظمتیں کتنی اجاگر ہو رہی آج فرقہ پرستی کا اللہ برا کرے اس نے انسانوں کو اتنا اندھا کر دیا کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا اور نبی کی بیٹی ہونا یا اولاد ہونا یہ کوئی قابل قدر شاید نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ نبی کی اولاد ہونا نسب رسول ہونا نبی کا خون ہونا نبی کا فرزند ہونا نبی کا صحابی ہونا یا نبی سے نسبت کسی شہر کو ہونا بڑی عظمت کی باتیں ہیں محبوب کے غلاموں کے گوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں رب کو وہ شرارے بھی پسند ہیں اور اللہ قرآن میں ان شراروں کی بھی قسمیں کرتا ہے ولعادیات دبہا فل موریات قدحہ فل مغیرہ تبحہ فاصر نہ بہی نقآ فوسط نہ بہی جم اچھا بات قسم کی چلی تو یہ نسبتیں ہیں گھوڑوں کی تو رب نے ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی ہیں اس لیے کہ ان گھوڑوں کو نسبت ہے رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ تو یہ ذات کے گھوڑے ہو کر کے بھی اللہ کو اچھے لگتے اور آؤ ذرا دو قدم آگے بڑھ جاؤ یہ تو گھوڑے ہیں لیکن قرآن بتاتا ہے ذات کا کتا ہے لیکن سنگ جڑ گیا ولیوں کے اور اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی قرآن میں بیان کر دیا و کل بہم با سے تنہا اے بال قرآن کہتا ہے کہف کہ ان کا کتا غار کے دھانے پر بازو کو پھیلا کے بیٹھا ہوا میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن مجید کا تو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ حیات بخش ہے اور زندگی بانٹتا ہے اور ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے تو اس میں ہماری کیا رہنمائی ہے اس میں قرآن نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے قرآن کا کیا پیغام ہے اس میں؟ کہ کتے کے غار کے منہ پر بیٹھنے کے سٹائل کو اس کی حیات جلوس کو بیان کیا گیا کہ یا اللہ قرآن تو صحیفہ ہدایت ہے اور قرآن تو نور و نکھت کا روشن حوالہ ہے یہ تو زندگی کو زندگی گزارنے کا اسلوب دیتا ہے یہ تو حیات بخش ہے یہ تو ہدایت آفری ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا جا رہا ہے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو ولیوں کے سنگ جڑ جائے تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے اس لیے کہ وہ میرے ولیوں کی سنگت میں آ گیا ہے تو جو کتا ولیوں کی سنگت میں آ جائے وہ تو محبوب ہو جائے اور جو انسان غوث اعظم کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے تو پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا اللہ کو اس لیے میرے امام بولے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا تو یہ نسبتیں انسان کو قربت کے منزلیں دیتی ہیں تو کہا قسم ہے گھوڑوں کی بلکہ دیکھیے وہ چیونٹی جو حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھتی ہے اور ادب سے بولتی ہے جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے تو اس نے احترام سے بات کی امام راضی لکھتے ہیں ایک تو اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا اور دوسرا رب نے قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ایک صورت اس چونٹی کے نام سے رکھ دی سورت نمل نمل اربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں جمال کس نبی کا دیکھا ہے اگر چیونٹی حضرت سلیمان کا دیدار کر لے اور ادب کے تقاضوں کو پورا کرے تو قرآن میں اس کے نام کی صورت ہوتی ہے اور ایک کاش کے ذات جب رسول اللہ کی اداؤں پہ قربان ہو جائے تو رب قیامت کے دن اس کی کتنی ناز برداریاں کرے گا تو کہا و لاد قسم ہے تیز رفتار گھوڑوں کی جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے پھل موریات اور وہی گھوڑے جب پتھریلی زمینوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی ہیں پھل مغیر صبح اور صبح کے وقت وہ لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں اچانک حملہ کرتے ہیں وہ اثر نہ نق اور پھر گرد دوڑتی ہے باسطن بہی جم آ اور وہ لشکروں کے اندر جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور لشکروں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں ان کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں یہ گھوڑوں کی پانچ صفتیں بیان کرنے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے میں گن مجھے قسم ہے اللہ کی مجھے قسم ہے جلالت والے رب کی مجھے قسم ہے عرش کے مالک کی تو آپ ایک دم الرٹ ہو جائیں گے کہ یہ قسموں پہ قسمیں میں کر رہا ہے تو کہنا کیا جاتا ہے تو قسم کے بعد جو بات کہی جائے اس کو جواب قسم کہتے ہیں تو رب رب ہو کے قسمیں میں کر رہا ہے اور قسمیں بھی گھوڑوں کی اداؤں کی تو انسان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے کہ قسموں پہ قسمیں میں کی جا رہی اور گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں میں کی جا رہی تو جواب آیا ان انسان بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرہ ہے یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا کہ گھوڑوں کی قسمیں کی گئی گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی گئیں اور انسان کی مذمت کی گئی یا اللہ انسان کو ناشوکر کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا ایک طرف گھوڑوں کی قسمیں ایک طرف گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں ایک طرف گھوڑوں کے سینوں سے نکلنے والی آواز بھی پیاری لگے ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والے غبار کے ذرے بھی اچھے لگے ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلتے ہوئے شرارے بھی اچھے لگے اور دوسری جانب انسان کو ناشکرا کہا تو انسان کو ناشکرا کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ فرما دیا ہوتا لیکن انسان کو نا گھوڑے کی قسمے کر کے کہا تو کہا یہی تو بتلانا چاہتا ہوں اگر میرے رسول سے نسبت رکھیں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی پیارے لگے اور اگر نسبت نہ رکھیں تو انسانیت انسانیت نہیں ہے اور وہ انسان ہونے کے باوجود الائی کا کل انام بل ہوم ادل کہا وہ چھپائے ہیں چھپایوں سے بھی بدتر ہیں اس لیے عزت اگر پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ آ آ میرے محبوب سے نسبت ہوگی تو پھر تم جیسے بھی ہو گے تو تم عزت کی مستند پر بیٹھا ہو ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے تھے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ شولے کی طرح چمکتا تھا قریشی النسل تھا ہاشمی النسل تھا اس وجہ سے اس کا رنگ شولے کی طرح چمکتا تھا ابو لہب اس لیے کہہ دیتے ابو لہب لیکن ذلت کے گڑے میں گر گیا اس لیے کہ نسبت میرے رسول سے نہ قائم ہو سکی اور دوسری جانب رنگ کالا ہے موٹ موٹے ہیں ذات کا حبشی ہے لیکن ممبروں میں بھی آج تذکرے بلال حبشی کے ہیں اور محرابوں میں بھی تذکرے بلالے ہبشی تو یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی یہاں دیکھا جاتا میرے رسول سے نسبت کس کی ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا ہبشی کو دوام <تصفح> میں اس بھرے مجمع میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا تو شاید اس دور کے کیسر کا نام آپ نہ بتا سکیں کسی کا تاریخ کا تازہ مطالعہ ہو تو وہ کوئی اس وقت اسے نام ذہن میں ہو تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن مجموعی طور پہ اس دور کے کیسر کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا میں اگر پوچھوں کہ جب میرے حضور آئے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا اس دور کی طاقت تھی لیکن آج اس دور کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا میں پوچھتا ہوں جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا اس دور کا اوباما تھا لیکن آج کسی کو اس دور کے کسرا کا نام نہیں آتا ہوگا اور میں اگر اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤزن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا تو پھر جو نسبت رسول سے رکھ لے تعلق حضور سے رکھ لے تو پھر رب اسے مرنے نہیں دیتا اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا ورنہ نام بھی باقی نہیں رہتا تو انسان کو نا گھوڑوں کے وصف بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ اگر میرے رسول سے نسبت رکھتے ہوں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی محبوب ہیں اور اگر نسبت نہ رکھتا ہو تو ہاشمیوں نصب بھی ہو قریشی نصب بھی ہو اور رنگ انگارے کی طرح چمکتا کیوں نہ ہو مکے کا سردار کیوں نہ ہو اللہ اسے پرے کا کی حیثیت نہیں دیتا اس لیے کہ اس کی نسبت میرے رسول کے ساتھ نہیں ہے تو رب لوگوں کو دیکھتا ہے محبوب کی نسبت کے حوالے سے جس کی نسبت محبوب سے جڑی ہے جس کا تعلق حضور سے جڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتا ہے چاہے وہ ذات کا گوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ ذات کا اونٹ ہی کیوں نہ ہو بلکہ نبی سے نسبت ہو جائے تو ذات کی چوٹی ہی کیوں نہ ہو بلکہ نبی سے نسبت رکھنے والے ولیوں سے نسبت ہو جائے ذات کا کتا بھی کیوں نہ ہو تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے اور اس کی ادائیں قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے تو جو سب کچھ نبی پہ وار دیتے ہیں تو ان کی شان و عظمت کا علم کیا ہوگا تو ان پانچ قسموں کو بیان کرنے کے بعد کہا بے شک انسان اپنے رب کا نہ ہے کنوت کے کئی معنی اور کئی مطالب علما نے بیان کیے ہیں معروف معنی اس کا یہی ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں کھائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے یہ ہر انسان کی کہانی نہیں ہے انسانوں کے زمرے میں تو عظیم المرتبت ہستیاں بھی ہیں جو قدم اٹھائیں اور قدم رکھیں تو رب ان اداؤں کی قسمیں کرے یہاں وہ بد نصیب انسان ہیں جو اپنے رب کی نعمتیں کھائیں اور اس کا شکر ادا نہ کریں کنوت کا ایک معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نعمتیں عطا کرے اور جب وہ نعمتوں کو روک لے دو حالتیں ہوتی ہیں انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے کبھی اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے کبھی نعمتوں کو روک لیتا ہے تو جب نعمتوں کو روک لے تو یہ وا کرے لٹ گیا مر گیا کچھ نہ رہا اور جب اللہ تعالیٰ کرم نوازیوں کے دروازے کھولے تو پھر اس وقت اس کا اظہار نہ کرے تو مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قنود ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جب اسے تکلیف آئے تو وا مچائے شور و فساد کرے اور جو ہے وہ کہے میں لٹ گیا مر گیا بیماریاں آئے تو شور کر دے غربت آئے تو شور کر دے کوئی اسے تکلیف پہنچے تو جو ہے وہ شور و غل مچا دے لیکن جب اللہ کی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے اس کا اظہار نہ کرے تو جو نعمت کا اظہار نہ کرے اور دکھوں کا اظہار کرے اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر واویلا مچائے تو اس کو عربی زبان میں کنود کہتے ہیں تو کہا کہ انسان اپنے رب کا کنود ہے نہ شکرہ ہے اور نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا اور جب اسے تکلیفیں آتی ہیں تو واویلا مچاتا ہے کنوت کا ایک معنی یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے اہل لغت نے کہ جو بخیل ہو کنجوس ہو اللہ تعالی جب نعمتیں عطا کرے تو اس نعمت میں اوروں کو شیر کرنا چاہیے ہمسایوں کو رشتہ داروں کو ایزو اقربا کو تو جو اپنی نعمتوں میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں وہ دولت کی صورت میں ہے وہ علم کی صورت میں ہے وہ عزت و شہرت کی صورت میں ہے تو جو اللہ کی عطاؤں میں جو بندے پر مسلسل برسی ہیں تو اوروں کو شامل نہیں کرتا ہے تو وہ کنوت کہلاتا ہے اللہ اکبر و اینا ہو اللہ ظال کا ل شہید اور وہ اس پر خود گواہ ہے یعنی خارج سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی دلائل مرتب کرنے پڑے کہ انسان کیا واقعی اپنے رب کا نا شکرہ ہے کہا کہ اس پر خارج سے اسے کوئی دلیل نہیں چاہیے اگر وہ تدبر کرے تو اس کا ضمیر بتائے گا کہ وہ واقعی اپنے رب کا نا ہے انسان اپنے تدبر اور اپنے تفکر کے ساتھ اپنی اس کیفیت کو دیکھ سکتا ہے کہ کیا اس میں یہ کیفیت موجود ہے جن پاک بعض لوگوں کو اللہ نے اس حسلت بد سے محفوظ رکھا ہے وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں اور باقی لوگ اپنے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں قرآن یہ دعوت دیتا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں خبریت مقصود نہیں ہے قرآن مجید کا یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ بتا دینا کہ اس میں یہ خامی ہے بلکہ خامی بتا کر کے اس کے دور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس طرح ایک حکیم حاضر کسی کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے اس کو خطرناک مرض بتا دیتا ہے تو وہ اس لیے نہیں بتاتا کہ اس کو میں آگاہ کر دوں کہ تیرے لیے یہ مرض ہے بلکہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو مرض بتا کے علاج کی طرف متوجہ کر دوں تو اللہ تعالیٰ جلا شانہ انسان کو جو بیماری لگی ہوئی ہے کنود کی ناشکری کی رب کی نعمتوں پر سپاس نہ ادا کرنے کی بخل کا مرض جو لگ چکا ہے رب کی نعمتیں نہ ملیں واویلا مچاتا ہے اور نعمتیں مل جائیں تو پھر اس کو مخفی رکھتا ہے اس کا اظہار نہیں کرتا عبراس نہیں کرتا تو اس بیماری کو بتایا گیا ہے اور تشتظام کیا گیا ہے اور کہا اس کے لیے تجھے تشخیص کروانے کے لیے کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے تجھے کوئی سگرا کبرا ملانے نہیں پڑیں گے تجھے کوئی تفکر اور تدبر کو دعوت نہیں پڑے گی وہ نہ ہو اللہ ظال شہید ذرا تھوڑا سا اپنے اندر اتر تو تیرے اندر یہ ایب ہے تو تجھے نظر آ جائے گا کہ تیرے رب نے تیرے اوپر کتنی کرم نوازیاں کی تو اس کا تو ت نے کبھی شکریہ ادا نہ کیا اور تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو واویلا مچا دیں انسان اگر اپنے اندر غور کرے تو ہر وقت وہ گڑا رہے سجدے میں اور تشکر اس کی آنکھوں سے ٹپ کے اس کے طرز زندگی سے ٹپ کے کہ اس کے رب نے اس کو کتنا کچھ عطا کیا بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو رب نے ہمیں عطا کی لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں ہیں ہمارے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھے ہوئے ہیں کتنے ایسے نظام ہیں ہمارے اندر جس سے ہمیں آگہی بھی نہیں ہے لیکن وہ سسٹم کام کر رہے ہیں دنیا کا ایک امیر ترین شخص ہوا ہے اوناس اس کی آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ گئے اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں کھول دیتا تھا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ اتار دیتا اور آنکھیں بند کر دیتا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تو اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا کہا اس کے لیے کوئی دولت کوئی پیسہ تجھے لگانا پڑے تو لگائے گا اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں کبھی آپ نے اس پہ غور کیا تین کا اڑا ادھر آنکھ جپک گئی یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے رکھا ہوا ہے ہمیں اس لیے پتا نہیں ہے کبھی بل نہیں آیا کبھی رب نے جو ہے وہ اس پر بل نہیں بھیا کہ تم اتنی بار دن میں آنکھیں جپکتے ہو اور بل ادا کرو اس لیے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے وہ نعمت چھن گئی تو اب پتا چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ منہ کے اندر جو آتا ہے ہم کچھ اندر نگل لیتے ہیں ہیں تو یہ لعاب اگر مقدار سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی پریشانی اور اگر یہ لعاب مقدار سے کم ہو جائے اور یہ بولنے میں مدد دیتا ہے نظام انہظام میں مدد دیتا ہے اس کا بینائی پر اثر ہے تو پھر بینائی کمزور پڑ جائے اور انسان کا نظام انہظام خراب ہو جائے اور اسے بولتے ہوئے دقت محسوس ہو وہ ایک ایک لفظ کے لیے اپنے منہ کے اندر ایک ایک گھونٹ پانی کا ڈالے اور پھر وہ بول سکے یہ قدرتی گریس ہے جو رب نے ہمارے منہ کے اندر لگائی ہوئی جس سے ہم بولتے ہیں زبان بھی رہتی حلق بھی رہتا ہے تو ذرا کبھی اس پہ ہم نے غور کیا کہ یہ کتنا بڑا سسٹم ہے رب نے جو قدرتی لگایا ہے جتنی مقدار ہمیں چاہیے اندر سے اتنی مقدار ہمیں مل رہی ہے تو اس طرح آپ اپنے جسم پہ غور کرتے چلے جائیں اپنے آزائے بدنیاں پہ غور کرتے چلے جائیں رب کی قدرتوں کا ایک نمونہ ہے حضرت انسان آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو ذرا اس پہ غور کریں کہ کھانا جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو آنکھیں دیکھتی ہیں تاکہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے کوئی اس کے اندر ایسی چائے تو نہیں ہے کوئی غلازت تو نہیں ہے دوسرا مرحلہ ہاتھ چھوتے ہیں اس کو کہ اگر زیادہ گرم ہو یا زیادہ ٹھنڈا ہو تو پھر ہاتھ دوسرا فیصلہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو منہ کے قریب لاتے ہیں تو قدرت نے جو سونگھنے کی قوت ہے وہ منہ کے قریب رکھی ہے کہ اگر وہ بدبودار ہو وہ آپ کا ناک بتاتے کہ اس کو نہیں کھانا پھر اس کے بعد آپ نے زبان پہ رکھا اگر وہ لذیذ نہیں ہے یا کڑوا ہے یا بد ذائقہ ہے تو زبان کہتے ہیں یہیں سے اگل دو پھر اس کے بعد دانتوں سے پیستے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی پتھر آ گیا ہے کوئی ایسی سخت چیز ہے تو وہ یہاں سے اگل دیں پھر اس کے بعد حلق سے نیچے اترتا ہے تو ایک لقمہ منہ تک جاتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے اب کانوں کی جگہ اگر ناک رکھ دیا جاتا ہے اور ناک کی جگہ کان رکھ دیے جاتے تو بتاؤ لکما جب اٹھاتے تو محسوس ہی نہ ہوتا کہ یہ جو ہے وہ دار ہے یا بدبو دار ہے تو باسی بھی لوگ نگل لیتے تو لیکن قدرت ناک کو منہ کے قریب رکھا ہے اس لیے کہ اس کی ضرورت یہاں زیادہ تھی تو ایک لکمے کے اٹھانے سے لے کر کے اس کو منہ تک لے جانے تک پھر زبان پر رکھنے سے لے کر کے چبانے تک انسان کتنے مراحل سے گزرتا ہے یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ رب نہیں چاہتا کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی غلط لکمہ چلا جائے پہلے دیکھ لے غلازت تو نہیں پھر چھولے زیادہ گرم تو نہیں پھر سونگ لے تو نہیں پھر چکھ لے تو نہیں پھر پیس لے کہ سخت تو نہیں ہے جو رب یہ نہیں چاہتا کہ ایک لکمہ بھی غیر مناسب اس کے پیٹ میں چلا جائے وہ رب کیسے چاہے گا کہ اس کے پیٹ میں حرام بھر جائے اور یہ جہنم کیا خریدتا رہے تو اللہ تعالی نے حضرت انسان کو یہ تدبر کے لیے سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن انسان نا ہے اور وہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا وہ یہ سسٹم دیکھیں آنکھوں کا جو رب نے لگایا ہے یہ کانوں کا سسٹم جو رب نے لگایا ہے یار جس طرح کی ہمارے منہ میں زبان ہے اس سے بڑی زبان تو گائے کے منہ میں ہے اس سے تو بڑی زبان اونٹ کے منہ میں ہے لیکن وہ معافی زمیر کو نوک زبان پہ نہیں لا سکتے اور حضرت انسان جب بولتا ہے تو پھول جھڑتے چلے جاتے ہیں اور موتی گرتے چلے جاتے ہیں انسان ذرا دیکھ تیری نوکے زما پہ نغمے کس نے رکھ دیے اور تیرے کانوں کے اندر جو ہے وہ بجلیاں بصیرت اور بسارت کے اجالے کس نے رکھ دیے تو انسان ذرا تدبر کرے انسان ذرا غور کرے تو اپنے رب کا نافرمان فرمان نہیں ہو سکتا لیکن جب یہ ان نعمتوں کے ہونے کے باوسف ان کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ فرماتا مجھے تم اچھے نہیں لگتے مجھے محبوب کے غلاموں کے گھوڑے اچھے لگتے ہیں اور اب ان کی کس میں کر کے انسان کو جنجوڑ رہا ہے کہ اگر تم اچھی راہوں کے مسافر بن جاؤ گے تو تم مجھے کیوں اچھے نہیں لگو گے تمہیں تو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا حضرت انسان کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے اور یہ کائنات کا شاکار ہے پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھومتا ہے اور پوری کائنات کا مقصود انسان ہے اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو کجا بہرے تماشا امیر ساری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے تو اگر یہ اچھا نہ رہے تو پھر اس پہ غصہ بھی بڑا ہے اور وہ غصہ دہتی ہوئی آپ کی صورت میں جہنم کی صورت میں نمودار ہوگا اور اس کو وہاں ڈال دیا جائے گا اور اگر یہ رب کی فرما برداری میں زندگی گزار دے پھر رب اس کی اداؤں اور اس کے اندازے زندگی کی قسمیں میں کیا اس کے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں میں بھی کرے گا تو یہاں عقل مندوں کے لیے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ انسان رب کا نہ شکرہ نہ بنے بلکہ رب کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہو جائے اور نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ فرمائے اس لیے جو حالت ہو بندے کی اس پر ناشکری کا اظہار نہ کرے بے صبری کا اظہار نہ کرے اللہ نے اگر کسی بندے کو دنیوی مال و دولت کم دی ہے تو یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیوں کم دی ہے اور اگر کسی کو زیادہ دی ہے تو یہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کا علم ہے کہ اس کو زیادہ کیوں اتا کیا ہے کتنے لوگ ہیں کہ بہت شدید محنت کرتے ہیں لیکن مال و دولت نہیں پا سکتے اور کتنے لوگ ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتا ہے تو اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے اس میں رب تعالی جل شانہ اور اس کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب شکم مادر میں بچہ ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اور اس کا شکی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے تو جب رزق ہمارا لکھ دیا گیا مقسوم ہمارا طے شدہ ہے اور قلم خشک کر دیا گیا تو ہمیں پھر اپنی زندگی کے مقصد کی طرف توجہ کرنی چاہیے ساری زندگی اس او دھیڑ بند میں گزر جاتی ہے کہ کھائیں گے کیا پئیں گے کیا پہنیں گے کیا اور یہ ذمہ میرے رب کا ہے خام خواہ کی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت مما من دا بت ان اللہ اللہ اللہ کوئی نہ تو تو ضرورت نہیں اس پہ بھی آپ کا شکر ادا کرو سنو ایک حدیث رضی اللہ و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے اشار فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گی اللہ فرمائے گا میرے بندے تو تو ضرورت مند تھا تجھے تین وقت کے لیے روزی چاہیے تھی تجھے پہننے کے لیے گرمی سردی میں لباس چاہیے تھا تجھے بچوں کے لیے دودھ چاہیے تھا تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی تجھے جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے جہیز چاہیے تھا تجھے رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی مکان چاہیے تھا لیکن تو کتنا شکر گزار تھا کہ اس پہ بھی راضی ہو گیا تو ضرورت مند ہو کے میری تقسیم پہ راضی ہو گیا اور مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا تو میں رب ہو کے تیرے اوپر ہوں تو بتاؤ کہ سودا کتنا سستا ہے اللہ اکبر تو فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے اللہ اکبر تو انسان جب اس طرف اپنا رخ کر لیتا ہے پھر اس کی زندگی سکھ میں آ جاتی ہے امام غزالی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی آپ فرماتے اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی شخص کون ہے اور سب سے زیادہ سکھی کون ہے یہ فلسفہ آپ نے بیان کیا نتیجہ سنا رہا ہوں امام غزالی نے تو کئی صفات پہ باہر چھڑی پھر اس کو سمیٹا اور نتیجہ نکالا میں دو لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں امام غزالی فرماتے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ دکھی مرض جو ہے وہ حسد کا مرض ہے یہ ہر وقت سلگتا رہتا ہے اور ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج بھی کوئی نہیں شیخ شادی فرماتے ہیں ایک ہی علاج ہے بمیرے حسو کی رنجیز بجز مرگ علاج اے حاصل تو مر ہی جا تیرا علاج اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں سب سے دردناک مرض جو ہے وہ حسد ہے اور سب سے سکھی زندگی کس کی ہے فرمایا جو اللہ کی عطا پر کنات کر لے کہ مالک جو تو دیا ہے میرے لیے مناسب تھا اسی لیے تو دیا ہے میری کو مالک جتنا تو جانتا میں تو نہیں جانتا تو بندہ جب رب کے دیے پر کناٹ کر لیتا ہے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اس سے زیادہ سکھی زندگی نہیں گزر سکتی اور جو حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے بڑی دکھی زندگی نہیں گزر سکتی تو کہتے ہیں زندگی گزارنے کا گر سیکھ لو کہ جو ہے وہ کناٹ کو اختیار کر لو جو اللہ کی طرف سے مل جائے وہ ایک رقشے کے پیچھے لکھا تھا مل جائے تو روزی نہ ملے تو روزہ تو اللہ تعالیٰ جل شانو اگر کنات کی دولت دے دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے تو کہا کہ انسان نا ہے اس پہ وہ خود گواہ ہے بعن نہ لہوب بال خیر شدید <الْشَدِيد> لیکن انسان کمزور ہے اس کے باوجود یہ ان انسانوں کی بات کر رہے ہیں جن کا باطن مضبوط نہیں ہے کہ بہن نہ لہوب خیر اللہ شدید یہ دولت کی محبت کے اندر بہت سخت ہے اس کی زندگی کا متمم نظری یہی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے ا جائیں 18 18 گھنٹے محنت کرتا ہے کہ میرے پاس دولت جمع ہو جائے کسی سے پوچھیں تو وہ کہتا جی دو وقت کا کھانا چاہیے دو وقت کی روٹی کے لیے بس دن رات بھاگے پھر رہے ہیں تو میاں پیٹ تو جو ہے وہ دو روٹیاں صبح مانگتا ہے دو شام مانگتا ہے یہ پیٹ کے لیے اتنا تردد نہیں ہے میرے حضور نے ارشاد فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے اگر وہ سونے سے بری ہوئی ابن آدم کو دے دی جائے تو یہ کہتا ہے ایک اور مل جائے تو اس کو دو وادیاں دے دی جائیں تو یہ آرزو کرے گا اس کو ایک اور مل جائے تو اس لیے ساری بولے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھ نہیں بھرتی چشمے ہریساں پُر نہ شدھ تاش صدف کانے نہ پر دور در نہ کی آنکھ کا پیالہ نہیں برتا اس کو دو چیزیں برتی ہیں ایک قبر کی مٹی اور ایک صبر کا پانی اب یہ مل جائے کناد کی دولت مل جائے تو زندگی سوکھی ورنہ ساری زندگی عذیت میں گزر گئی ایک کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی ہونے کے چکر کے اندر گھلتا رہتا ہے ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا اس کی آرزو اتنی ہوتی ہے مجھے سر چھپانے کے لیے اپنا ذاتی مکان مل جائے تو میں بس کافی ہوں اب اس کو دو مرلے کا مکان مل جائے تو وہ چار دن اتنی آسودہ زندگی بسر کرتا ہے لیکن پھر اس کو یہ لگ جاتی ہے کہ دو مرلے کا مکان تھوڑا ہے مجھے پانچ مرلے کا مکان ملنا چاہیے تو پھر اس دو مرلے کا مکان جو اس کے لیے کوشادہ تھا اب تنگ ہونے لگ جاتا ہے پھر اس کو تکلیف بڑھنے لگ جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے میرے لیے یہ بھی مسئلہ ہے مہمان بٹھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں یہ ہے وہ ہے کتنے مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں پھر اس کو پانچ مرلے کا مکان مل جائے تو ایک دن جب داخل ہوتا ہے گھر میں تو پھر آسودہ ہوتا ہے یار بڑی اب اب اچھا ہوں میں لیکن دو سال بعد جب اس کی ہرس بڑھ جاتی ہے اور اس کا خیال ادھر لگ جاتا ہے کہ مجھے دس مرلے کا مکان چاہیے تو اس کے لیے وہ پانچ مرلے کا مکان بھی تنگ ہو جاتا ہے اور وہ دکھی ہونے لگ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ زیت پہنچنے لگ جاتی ہے پھر دس مرلے کے مکان سے وہ کنال تک آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جو مقروض ہے اس سے پوچھے تو وہ کہتے ہے میرا قرضہ اتر جائے تو میری جان سوکھی ہو جائے اور جب قرضہ اتر جائے تو اس کو بڑی چین کی نیند آتی ہے بڑا سکھ سے سوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے زندگی کی کوئی پریشانی نہیں رہی لیکن جب لالچ بڑھتا ہے تو چند دن کے بعد اب اس کی اور مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ مل جائے یہ مل جائے پھر اس کی تردد میں اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے تو انسان کھرب بھی ہو جائے تو نفس کی کمین کی نہیں جاتی تو انسان سوکھا کیسے ہوگا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سوکھا ہی ہوگا جب اس کو کنات کی دولت نصیب ہو جائے گی لیکن یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے ابو دنیا رس وکل خطیہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس محبت میں جب جمع لیتا ہے تو پھر برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے گناہوں پہ گناہ کرتا ہے وَإنَّهُ الْخَيْرِ <الْشَدِيد> وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے آف الم ایزاب اللہ اکبر قرآن مجید جیسے تربیت کرتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی تربیت نہیں کرتی قرآن اس مضمون کو چھوڑ کے اب ایک دوسرا مضمون شروع کیا لیکن ما قبل اس کا ربت بھی ہے انسان کی اس فطرت کو بیان کر دیا کہ یہ ہبے زر بہت رکھتا ہے اس کے دل میں محبت دولت بہت ہے یہ ہر وقت اسی ادھیڑ بند میں ہے کہ میرے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے اتنے پلازے بن جائیں اتنے محل بن جائیں اتنی, اور, اتنی زمینیں اور اتنا بینک بیلنس میرے پاس ہو اللہ تعالیٰ اس انسان کی فطرت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اللہ اکبر تو کیا نہیں جانتا جب سب کچھ اٹھا لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے آج وہ جو اکٹھا کرنا چاہتا ہے کر لے آج وہ جو اس کی خواہش ہے وہ پوری کر لے اللہ کے حکموں کو توڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو نہیں روکے گا اللہ نے زبان کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے طاقت دی ہے اب اس زبان کو غلط استعمال کرے تو اس کی مرضی اس نے آنکھوں کو دیکھنا دیا ہے اس کو شہوات سے بھر لے تو اس کی مرضی اس نے حضرت انسان کی ضروریات کی کفالت اپنے ذمہ لی ہے لیکن یہ اپنا کفیل خود بن جائے اور اپنی پریشانی خود اپنے ذمے لے لے تو اس کی مرضی اور یہ خرید لے دولت اور خرید لے دنیا اور یہ خاشات کے انبار لگا دے اللہ شاد فرماتا ہے وہ وقت آنے والا آف الم وزا بس محاف القبور اللہ اکبر اسے پتہ چلے گا اس وقت جو کچھ جو قبروں میں ہے سب کچھ باہر آئے گا یہاں منفی قبور نہیں کہا محف قبور کہا ہے اگر منفل قبور ہوتا تو اس سے مراد صرف انسان ہوتے جو قبروں سے اٹھائے جاتے ماف قبور جو ہے یہ زب اور غیر ضب دونوں کے لیے شامل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس دن قبروں سے ہی انسان نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ جو دفینے جو خزینے جو زمین میں دفن ہوں گے خزانے ایک ایسا جھٹکائے گا کہ سارے باہر آ جائیں گے اس صورت سے قبل سورت الزلزال میں اس حقیقتوں کو بیان کیا گیا اجازل اخرج تل ارد وا و کال السان و, و مالہ اللہ زمین پہ ایسے زوردار جھٹکا دے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا سب کچھ اکھڑ کے باہر آ جائے گا حتیٰ کی جڑوں سمیت درخت باہر آ جائیں گے پہاڑ اکھڑ کے باہر آ جائیں گے مرضے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے خزینے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے زمین اپنے سارے خزینے باہر اگل دے گی اور زوردار اتنا جھٹکا ہوگا کہ پہاڑ پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے اور اتنے زوردار انداز میں ٹکرائیں گے کہ جس طرح سرمے کے ذرے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ باریک ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے اور اس طرح ہبام منصورہ کی طرح یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کمرہ تاریخ ہو اور روشن نان تھوڑا سا کھلا ہو تو باہر سے روشنی اندر آ رہی ہو تو اس روشنی کے لکیر میں آپ کو باریک باریک ذرے اڑتے نظر آتے ہیں ان کو عربی میں ہبام منصورہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ واقعات کے اندر اشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ جب ٹکرائیں گے تو ہبام منصورہ کی طرح اڑتے پھریں گے یہ کو ہمالیہ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس قدر باریک ذروں میں تقسیم ہو جائیں گے تو وہ ایک زوردار جھٹکا ہوگا جس سے زمین اپنا سب کچھ باہر پھینک دے گی اور زمین کا پیٹ خالی ہو جائے گا اللہ اکبر فرمایا فالا یا لمو ایزا بو سیرا محفل اس وقت پتہ چلے گا جب زمین اپنے سارے خزانے باہر اگل دے گی اور انسان قبروں سے باہر آ جائیں گے یہاں سید قطب نے بڑی خوبصورت بات لکھی اس نے کہا بوسیرا کا جو سوتی آہنگ ہے وہی بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے تو جب یہ عملن ہوگا تو پھر کیا ہوگا اللہ اکبر قبور وہ حسل اگلی بات سے بھی سخت اللہ فرماتا جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر آ جائے گا اب سینوں کے اندر جو راز ہیں جو نیتوں کی پوشیدگی ہے تو یہ سب کچھ باہر آ جائے گا مجھے آپ بتائیں جب نیتیں بھی چھپی نہیں رہیں گی جب خیال بھی چھپے نہیں رہیں گے رب انہیں بھی ظاہر کر دے گا تو پھر باقی بچے گا کیا تو آج زندگی گزارتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہر شہر اسبام کر دے گا اے داورِ حشر میرا نام آمال نہ پوچھ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے وہ حسور یہ حس کے لفظ پر جو تشدید ہے سواد پر ذرا اس سے بھی جو ہے وہ آپ محسوس کریں کہ قرآن مجید کے لفظ بھی جو ہیں مانا نہ بھی کریں تو وہی مفہوم کو ظاہر کر رہے ہیں وہ سے لاما جو کچھ سینوں میں ہے وہ نکل کے باہر آ جائے گا اور خیال وہم سوچیں اور نیتیں ایک شکل اختیار کرنے گی اب انسان دیکھے گا تو حیرت زدہ ہو جائے گا تو یہ تو میں نے سوچا تھا یہ تو میں نے جو ہے یہ میرے تصور میں تھا تو وہ تصور بھی متشکل ہو جائیں گے اور جب تصوروں کو بھی شکل مل جائے گی جب خیال بھی مجسم ہو جائیں گے جب سوچیں اور نیتیں بھی سامنے آ جائیں گی تو پھر باقی کیا بچے گا اللہ اکبر <خَبِيرٌ> کہا اس دن رب تمہیں یا لیتا نہیں قدم تو لے حیاتی کاش میں اپنی اس زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا لیکن اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں دے گا آج کا پچھتاوا زندگی بدل ہے آج کا پچھتاوا زندگی کے رخ کو تبدیل کر سکتا ہے وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت بد سمی تو پھر کس کام کا تو صاحب آئیے ہم اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دیں یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھ لیں قرآن مجید مختلف دلائل دے کر کے اور مختلف اسالیب کے بعد اپنے کاری کو اس جگہ پہ لاتا ہے کہ تیری زندگی مختصر ہے اور تو جس مقصد کے لیے دنیا پہ آیا ہے اس کی طرف توجہ کر آج تو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے آج تیرا مکرو و فریب تیرا دجل و تلویز چل رہا ہے آج تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن یہ کل ہر شے ظاہر ہو جائے گی اور پھر اس وقت کتنا مشکل ہوگا جب نیتیں بھی پوشیدہ نہیں رہیں گی جب راز بھی پوشیدہ نہیں رہیں گے تو سورہ تو لادیات گھوڑوں کی اداؤں کی قسموں سے لے کر کے سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کے اظہار تک ہمیں ایک سبق دیتی ہے ایک درس دیتی ہے کہ ہمارا رب ہماری شکلوں کو نہیں ہماری اداؤں کو پسند کرتا ہے اگر وہ صالح ہیں تو لیکن اگر ہماری ادایں اچھی نہیں ہوں گی تو یہ شکل قیامت کے دن چھین لی جائے گی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی شخص بھی جہنم میں جائے گا تو اس صورت میں نہیں جائے گا یہ محمدی صورت ہے اس صورت کو چھین لیا جائے گا اس کی شکل بدل دی جائے گی روایات میں آتا ہے ایک ایک دانت اہد اہد پہاڑ جتنا ہوگا اہد پہاڑ پندرہ کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے تو ذرا بتیس ضرب دے نا کہ پندرہ کلومیٹر کو ذرا بتی سے ضرب دے تو کتنے کلومیٹر میٹر کے دانت بنیں گے اور پھر جس منہ میں یہ دانت ہوں گے وہ منہ کتنا ہوگا پھر اس شکل کا نہیں ہوگا اس کی شکل بھی الگ ہوگی صورت بھی الگ ہوگی اور یہ جسم اتنا بڑا اس لیے کر دیا جائے گا تاکہ یہ عذاب کی سختی اور عذاب کی تکلیف کو زیادہ سے زیادہ سہے ستر گز موٹی کھال ہوگی انسان کی تاکہ آگ زیادہ جلائے اس کو زیادہ تکلیف پہنچے تو یہ کیسا دن ہوگا اور کیسی گھڑیاں ہوں گی خوش نصیب وہ ہیں جو اس مختصر سے زندگی کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر داس میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر تھم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں بسمل یو واش ہم جو دو عمت گیراہ ہم جو دو عظیمت گراہ مندر پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں نکلے ہیں بات کو مٹا کر دم لے گے ہم جو عصیمت گیراہی مندر پہ جا, جا کر دم لیں گے آفاق کے ہر ہر گوشے میں آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تمنا نہیں اب رکنا نہیں اب تمنا تم لوس میں جا کر دم لیں گے ہم جو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باتل کو مٹا کر دم لیں